مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر نو ہزار نو سو بہتر مدینہ کے تاجور شاہ بحر و بر رسول انور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان انور جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ از وجل کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت تاریخ ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ولی وسحدی وبارک وسلم مدی چینل کے ناظرین قیامت کے سو نام سو سے بھی زائد نام ہیں ان میں سے مختلف نام وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس تعلق سے آیات ترجمہ تفسیر اور مدنی پل بھی بڑھائے جاتے ہیں اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کیجیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیت المنی خیرو من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے توجہ کے ساتھ سننے کی اللہ کی رضا حصول ثواب پھر توجہ کے ساتھ سننا اہم مدنی پھول لکھنا اگر لکھنے کا سامان ہے نیکی کی دعوت پر عمل کرنا رحمت کی امید پر آیات کو انتہائی توجہ کے ساتھ سننا اس طرح کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اصال ثواب کی نیت کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجیے قیامت کا دن بہت زیادہ ناموں والا دن قرآن میں سو سے زائد ناموں کے ساتھ قیامت کا ذکر کیا گیا یوم الجمع یعنی جم ہونے کا دن قیامت کے ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے یہ پارہ پچیس سورہ شورا کے آیت نمبر سات میں نشاد ہوتا ہے تم ویر یوم فری قن فل جنتی و فری قن فعیر ترجمۂ کند المان اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں یہاں خضائن العرفان میں صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا حکیم حافظ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھتے ہیں یعنی روزے قیامت سے ڈراؤ جس میں اللہ تعالی اولین و آخرین اور اہل آسمان و زمین سب کو جمع فرمائے گا اور اس جمع کے بعد پھر سب متفرق ہوں گے یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخلے جنت فرما اپنے کرم سے جے ملا ہمیں دو میں نہیں بلکہ اپنے کرم سے داخلے جنت فرما کیا مت کے ناموں میں ایک نام یوم الجمع جم ہونے کا دن پر اٹھائیس سورہ تغابن آیت نمبر نو نائن اشاد ہوتا ہے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 تفسیر خزاں العرفان یعنی روز قیامت جس میں سب اولین و آخری جمع ہوں گے وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا یعنی کافروں کی محرومی ظاہر ہونے کا قیامت کو یوم الجم اکٹھا ہونے یا اکٹھا کیے جانے کا دن کہا گیا کیوں جب سے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک ساری مخلوق روز قیامت جمعہ ہوگی کس لیے جمع ہوگی تاکہ ان کے اعمال کا حساب لیا جا سکے ہاں کچھ خوش نصیب ہوں گے جنہیں بے حساب بخشا جائے گا اللہ پر توکل کرنے والے تہجد پڑھنے والے سفر حج کے دوران مرنے والے بلاؤں پر مصیبتوں پر پریشانیوں پر صبر کرنے والے اور جس کو اللہ چاہے تو کاش ہم بے حساب بخشے جانے والوں میں شمار ہو جائیں تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار دیتا ہوں سیتا تجھے شاہے شیجا کا دیتا ہوں تجھے سیتا تجھ کا آمین اس ایسے پاک میں یہ پارہ اٹھائیس سورے تغابن کی آئٹم نمبر نو میں قیامت کا ذکر ہے اور فرمایا گیا آپ یوم الجمعہ کے عذاب سے ڈرائیں یوم حشر یوم حشر کو یوم جمعہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ ساری مخلوق جمع ہوگی اس لیے کہ سارے آسمان والے اور سارے زمین والے اس دن جمع کیے جائیں گے یوم الجم قیامت کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالی روحوں اور جسموں کو جمع فرما دے گا روح جسم ابھی دنیا میں بھی, بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں مرنے کے بعد الگ ہو جائیں گے اور قیامت کے روز پھر اللہ تبارک کا و تعالی روحوں کو اور جسموں کو جمع فرما دے گا قیامت کو یوم الحشر یوم الحشر کو یوم الجمر جمعہ ہونے کا دن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اعمال کرنے والے اور ان کے اعمال کو جمعہ فرمائے گا جو عمل کیا اور جیسے اعمال تھے یہ جمع ہو جائیں گے اور ایسی روایت میں نے پڑھی ہیں کہ نیک اڑمال پر نیکو کار سوار ہوگا اور برے اڑمال بدکار پرسوار ہوں گے قیامت کے روز یہ انداز ہوگا اللہ وقت پر یوم الحشر کو قیامت کو یوم الجم جم ہونے کا دن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم اور مظلوم کو جم فرمائے گا اور مولا تعالیٰ انصاف فرمائے گا عدل فرمائے گا تو اے ظلم کرنے والے لوگوں کا قرضہ ہڑپ کرنے والے اے چوری کرنے والے اے ڈکیتی کرنے والے اے تھپڑ مارنے والے اے کمزور کو دبانے والے اے فائرنگ کرنے والے چاقو چلانے والے مسلمان کو گھورنے والے قتل کرنے والے زخمی کرنے والے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ظالم اور مظلوم کو جمع فرمائے گا اور قرۃ العیون میں فقی اب المرکندی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے لکھا قیامت کے روز وہ چڑیا چڑیا سا پرندہ چڑیا جس پر ظلم کیا گیا وہ اس طرح آئے گی کہ اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی جن کو مظلوم قتل کر دیا زخمی کر دیا تھپڑ مار دیا دھکا دے دیا ظلم کیا ندان سوچ قیامت کے روز یہ سب جمع ہو گئے تو کیا کرے گا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دی سچی توبہ نصیب ہو جائے معافی تلافی نصیب ہو جائے سے معافی بھی مانگے مال بھی واپس کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی جمع فرمائے گا اولین کو آخرین کو انسانوں کو جنات کو آسمان والوں کو زمین والوں کو ان کے عامال ان کے اعمال کے ساتھ جمع ہوں گے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مومنوں اور کافروں کو جمعہ فرمائے گا میرے آکاد عالم کے داتا میچھے میچھے مصطفیٰ شفیع روز جزا کابے کے بدر دلا کوئبہ کے شمس الدا داف جملہ بلا شفیع اے روزے جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی اولین و آخرین کو جمعہ فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا یعنی ایک آواز دینے والا آواز دے گا لاؤڈلی پکارے گا جسے تمام مخلوق سنے گی سب کو معلوم ہو جائے گا آج کون مکرم تر ہے اس کے بعد دوبارہ آواز آئے گی آج قبروں سے وہ اٹھے جن کی کروٹیں رات کو عبادت کے لیے بستروں سے دور رہتی تھی یہ آواز سن کر یہی لوگ اٹھیں گے کون سے لوگ جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے اس کے بعد اعلان ہوگا اب وہ اٹھیں جو دکھ سکھ میں اللہ تعالی کی حمد کرتے تھے اس ندا پر بھی بہت تھوڑے اٹھیں گے جو اٹھیں گے اس کے بعد سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے باقی تمام لوگوں کا حساب ہوگا جنت میں آ کا پڑوسی بن جائے دینا یا اللہ میری جولی جھڑ دے مولا ہمیں بھی میں صاف بخشے جانے والوں میں شمار فرمائی امین عام آمین آمین النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قیامت تو یومت تغابل ہار کا دل جیت اور ہار ہار جیت کا اپ ہار کا دن اس کا نام ایک یہ بھی ہے پارا اٹھائیس سورہ تغابن کی آیت نمبر نو جو ابھی پہلے بھی تلاوت کی گئی اسی میں یغابن قیامت کو کہا گیا ترجمہ کنجولیمان سن لیجئے جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا یعنی کافروں کی محرومی ظاہر ہونے کا ترجمہ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہیں بہیں کہ ہمیشہ ان میں رہیں یہی بڑی کامیابی ہے تو قیامت کو یومتغاب بھی کہا گیا کیونکہ یوم الجمع جمع ہونے کا دن حقیقت میں یوم ہے غبن ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا یہ کیا ہے غبن کا مطلب ہے پوشیدہ طور پر اپنے ساتھی کو باہمی معاملے میں نقصان پہنچانا تو قیامت مت کو یمت ان کہتے ہیں کس لیے کہ عمر بھر جس فانی کاروبار میں وہ ہمتن تن مصروف تھے اس کے نتائج کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے اور انہیں علم ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنے کھاٹے کا سودا کیا ہے اللہ تعالی کو ناراض کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جنت نعیم سے محروم کیا اور نفس و شیطان کی پیروی کر کے اپنے آپ کو دو کا ایندھن بنایا قیابت کو یوم التغابن کہتے ہیں کہ نتائج کھل کر سامنے آ جائیں گے معلوم ہو جائے گا کہ گھاٹے کا سودا کیا کہ اللہ کو ناراض کر لیا کافروں کو پتا چل جائے گا مشرقین کو پتا چل جائے گا پتا چل جائے گا کہ دنیا میں انہوں نے اپنی جانوں کو کفر و سرکشی کر کے جس قیمت پر فروخت کیا وہ گھاٹے کا سودا تھا اس تجارت میں انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ غبن کیا غبن اس لیے قیامت کو کہتے ہیں یو متغبن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 اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے تفصیل خزاں العرفان ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی بجائے ایمان کے کفر اختیار کرنا نہایت خساروں ٹوٹے کی بات ہے اسی طرح جن نادان مسلمانوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی بری خواہشات کی تکمیل کی اور گناہوں کا ارتکاب کیا انہیں قیامت کے روز پتا چل جائے گا کہ انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ غبن کیا سود خوروں کو پتا چل جائے گا قیامت کے روز کہ انہوں نے اپنی جان کے ساتھ غبن کیا بدکاروں کو پتا چل جائے گا کہ بدکاری کا ارتقاب کر کے اپنی جانوں کے ساتھ غبن کیا نمازوں کو ترک کرنے والے لوگوں پر ظلم ڈھانے والے چوری ڈکیتی ملاوٹ غیبہ، چغلی، جھوٹ جنہوں نے بھی اللہ رسول کی نافرمانیاں کی انہیں پتہ چل جائے گا کہ قیامت کے روز معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ غبن کیا کاش فضولیات لغویات کھیل کود اوارہ گردی دکش گنا بڑے چینل موسیقی سیکھی افطخ فرال اللہ موبائل نیٹ ان سب سے جان چھٹیں اور ہم اللہ اللہ کریں آقا آقا کریں کاش آئیے دعا کرتے ہیں فضول بے کار باتوں سے بچ کریں لڈو میں لگے رہتے کیرم میں لگے رہتے ہیں، تاش کی گڈی سنبھال لیتے ہیں تیری میری میں وقت گزارتے ہیں اب پھر اللہ غور کریں قیامت کے روز حسرت کیسی حسرت ہوگی اللہ اکبر تفصیلہ ال بیان میں ہے قیامت میں تین شخصوں کو بہت زیادہ حسرت ہوگی نمبر ایک وہ شخص جس نے لوگوں کو علم سکھایا لوگوں نے اس علم پر عمل کیا لیکن خود اس نے عمل نہ کیا لوگ نجات پا گئے لیکن وہ ہلاک ہو گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا دوسرا وہ شخص اسے بہت حسرت ہوگی جس نے اپنے آقا کے مال کے ساتھ آت الہی کی اور اس کے آقا نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی پھر غلام تو مالک کے مال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور اس کا مالک مال کے سبب نافرمانی کرنے کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا تیسرا وہ شخص بہت حسرت کرے گا قیامت کے روز وہ لڑکا جس نے اپنے والد کے مال کا وارث ہو کر راہ خدا میں مال خرچ کیا لیکن اس کا والد زندگی بھر بخیل رہا کنجوس رہا اب قیامت میں اسی مال کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا لڑکا جنت میں جائے گا اور باپ بخل کنجوسی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا سکفر اللہ استقفر اللہ،, اللہ،, اللہ تو قیامت میں ندامت تو ہوگی اور اس وقت کا نادم ہونا شرمسار ہونا پشمان ہونا افسوس کرنا افسردہ ہونا کام نہیں آئے گا دنیا دارالعمل ہے دنیا دارالعمل ہے وہاں عمل کا موقع نہیں عمل تو یہاں کرنا ہے وہاں تو جزا یا سزا ہو اللہ اپنے کرم سے بے حساب بخشے جانے والوں میں ہمیں شمار فرما لے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نظر رحمت پھیر لی ہے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پہ ارصہ حسرت دراز کر دیا جائے حضرت سعیدہ محمد بن حاتم ترمیزی جی اللہ اللہ تعلن فرماتے تیرا اصل سرمایہ تیرا دل اور وقت ہے لیکن تیرے دل کو گندے خیالات نے پھانس لیا اپنے وقت کو تم خود بیکار کاموں میں مصروف ہو کر ضائع کر رہے ہو وہ شخص نفعہ کس طرح کما سکتا ہے جس کا اصل سرمایہ ہی خسارے میں ہو دنیا کے کاروبار بہت آتے ہیں آخرت کا کاروبار بھی کرنا سیکھا نوٹ گننا سیکھے کیا تصویر پڑھنا بھی سیکھی قرآن پڑھنا بھی سیکھا نیکی کی دعوت دینی بھی سیکھی دینی مسائل سیکھے فرف علوم سیکھے آپ بھی غور کیجیے میں بھی غور کروں تو سرمایا کیا ہے دل اور وقت یہ بزرگ فرما رہے ہیں اب دل میں گندے خیالات ہیں جب فلمیں دیکھیں گے تو گندے خیالات ہی آئیں گے تو اچھے خیالات آئیں گے برے دوستوں کی شوبو ہوگی تو گندے خیالات ہی آئیں گے ڈائن کلو چیز میں گونج رہی ہوگی جب گناہوں برے چینلز دیکھنے ہیں فلمیں دیکھنی ہے ڈرامے دیکھنی ہیں اس اللہ غیر محرم عورتوں سے چیٹنگ کرنی ہے میسج کرنے ہیں ان سے آ, بات کرنی ہے میر جول کرنا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنی ہے پھر خیالات کیسے قابو میں آئیں گے تو پھر خیالات بھی گندے ہوں گے کام بھی بکار آدمی کا وقت گزرے گا اور اللہ والے اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں صرف کرتے اور وقت کے قدر دان تھے سنئے حضرت داؤ تائی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے وجہ دن کرتے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے ارشاد فرماتے جتنا وقت لقمے بنانے میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں تو میں قرآن کریم کی پچاس آئٹم پڑھ لیتا ہوں محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فضولیات و لغویات میں وقت ضائع کرنے والوں کی صحبت سے پناہ مانگا کرتے تھے اور میرا کالی سلا تو اسلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ لوگ بہت گھاٹے میں دو نعمتیں ہیں جن میں لوگ بہت گھاٹے میں تندرستی اور فراغت یہ مشکا شریف کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر 5155 دیکھیں امیر علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی دنیا بھر میں دین کا ڈنکا بجا دیا آپ نے لاکھوں مسلمان مردوں اور عورتوں کو آپ نے توبہ کروا دی رسائل پڑی مدنی بہاروں کی کسی امام والے سے پوچھ لیں اس کی ہسٹری کیا ہے ماحول میں کیسا ہے وہ آپ کو بتائے گا کتنی اسلامی بہنیں وہ ماحول سے پہلے نہ جانے کیا کیا کرتی لیکن بعد میں انہوں نے مدری محل سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو چینج کیا امیر علیہ سنت وقت کے قدردان ہیں اور وقت کی قدر دانی کے تعلق سے آپ نے انمور ہیرے رسالہ یہ میں پڑھنے کا مشورہ دوں گا وہ پڑھ لیں اور پھر خود آپ نے اپنے اوقات کو بہترین انداز سے تقسیم کیا ہوا ہے نماز ازکار اورات وظاہط بیانات مطالعہ روزوں کا تسلسل نوافل کی کثرت مدنی مشورے مدنی مذاکرے سحری افطاری مریدین مشدین متعلقین، علماء، صلحہ سے ملاقات تحقیقی اور دقیق مسائل پر مفتیان کرام سے مشاورت مکتوبات کے جوابات مریضوں کی عیادت، فون پر بھی کرتے ہیں ویسے بھی کرتے ہیں تازیت بھی کرتے ہیں اہل خانہ کی ضرورت بچوں کی مدد تر گیا کام سونا جاگنا ذمہ داران کی اصلاح مختلف تحریرات مستقبل کے اہداف تفکر کتنے کام ماشاء کتنی کتابیں آپ نے لکھی اور ہمارا کیا کام ہے ہمارا جان موبائل ہی نہیں چھوڑتا لوگوں سے غیر ضروری میل جل کرتے رہتے ہیں، فضول باتوں کی عادت نہیں جاتی ہم وہ جو کام ہمارے ذمہ ہوتا ہے کہتے ہیں پھر کریں گے جذبات ہمارے مشکل ہو جاتے تو وہ لگے رہتے ہیں فضولیات میں مقبول بننے کا شوق ہے بعض کو تو طرح طرح کے معاملات میں بستر پر تو بستر ہی نہیں چھوڑتے سوتے تو نیلے پوری ہوتی اور بیٹھ جاتے ہیں تو بس لوگ گھڑیاں دکھائیں کہ وہ بھائی جان چھوڑو یار لیکن ہم جان نہیں چھوڑتے اور اگر اجتماع کی دعوت دے دیں تو پھر ہم گھڑیاں دیکھتے ویسے باتیں گھنٹوں گزر جاتے اور جب دین کی بات ہو تو غفلت شروع ہو جاتی ہے دین کے جھونکے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کرم فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں سرخ روح فرمائے قیامت کا دن جمع ہونے کا دن ہے قیامت کا دن حسرت کا دن ہے تو فار کو فجار کو قیامت کے روز حسرت ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شمار فرما لے یا الہی ہو امین بجاری نبیل امین صلی اللہ تعالی علیہ